مگر جو اس قوم سے علاقی رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں آپ ان قوم سے لڑیں اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ رہ کریں اور نہ لڑیں اور صلاح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ رکھی